اما بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ وقزن آل صدق الله العظیم آگے بڑھنے سے پہلے دو باتوں کی وضاحت ہو جائے ايک تو تصحیح كرنى ہے مجھے اس بات كى كہ حضرت موسا عليسلام جب نبوت سے سفراز ہو كر مصر واپس آئے ہيں تو اس وقت جو بادشاہ تھا فرعون وہ اصل میں اس بادشاہ کا بیٹا تھا جس بادشاہ کے زمانے میں کہ یہ بچے کی حیثیت سے دریائے نیل سے باہر نکالے گئے تھے اور جس کی گود میں گویا کہ پلے تھے وہ فرعون بھی ابھی زندہ تھا بوڑھا ہو چکا تھا لیکن اس کے حضرت موسا علیہ السلام کے محل میں آنے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی بعد میں اسے بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا اور اب وہ بیٹا جوان تھا اور وہ بیٹا جو ہے حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ محل میں پلا بڑھا تھا بالکل ایسے جیسے بھائی ہوتے جو. تو اس کے دل میں بھی محبت بہت تھی گویا کہ حضرت موسا کی حیثیت بڑے بھائی کی تھی اور اس فرعون کی جس کو اب اس باپ نے تخت سے دستبردار ہو کر اپنا زندہ ہونے کے باوجود سارے امور سلطنت جو ہے تفیض کر دیے تھے اپنے اس بیٹے کو اس کے دل میں بھی محبت تھی اور اس نے بھی قتل کرنے سے گریز کیا دوسری بات جو آخری آیت تھی پندرہویں رکو کی یہ ہمارے لیے خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے مسلمانہ نے پاکستان کے لیے کہ ہم نے بھی تحریک پاکستان جو چلائی تو ہندوؤں کے غلبے کے خوف سے کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوا اور جو جدید دنیا کا جمہوری اصول ہے ون مین ون ووٹ تو ہندو جو ہے اتنے غالب ہو جائیں گے کہ ہمیں دبا لیں گے ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے ہماری تہذیب تمدن دین مذہب عقیدہ زبان ہر چیز کو برباد کریں گے تو اللہ تعالی نے ہمیں اس تحریک پاکستان میں جو بھی ہم نے کوشش کی اس میں کامیابی دی اور بالکل یہی الفاظ فیس تخلیف اور تمہیں زمین میں طاقت عطا کرے قوت عطا کرے حکومت عطا کرے فیئنگ زورہ کہ پھر وہ دیکھے گا تم کرتے کیا تمہاری رویش کیا رہتی ہے تم پھر کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو تم واقع تن اللہ کے بندے بنتے ہو اور اللہ ہی کی حکومت قائم کرتے ہو یا یہ ہلدی کی گانٹ جو تمہیں مل جائے تو اس کو لے کر تم فنساری بن کر بیٹھ لیتے ہو اور اپنی حکومت اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ نظام وہاں کا چلاتے ہو ولکت اخذمہ عالیہ فرعون وہی قانون جو کہ سورہ انعام میں بھی آیا تھا سوریہ آراخ میں بی جے بضرت موسا علیہ السلام علیہ فرعن کی طرف آئے اب یہ جو رد و وقد وہاں شروع ہوئی تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے قوب فرعون کے اوپر بہت سے چھوٹے چھوٹے ارداب بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ ہوش میں آئیں جاگیں وہ لس نہ اعلیٰ فرعون اور ہم نے پکڑا فرعون والوں کو بسینہ بار بار قحت آ رہے ہیں وہ نقص میں اور فصلوں کی تباہی سے لال لہن شاید کہ وہ نصیحت پکڑے فیضا جات ام جب بھی کبھی درمیان میں حالات بہتر ہو جاتے تھے اچھی صورت حال ہوتی تھی کالو لگا حاضری وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے لیے ہے ہی ہماری محنت کا ہماری پلاننگ کا ہماری مساعی کا ہماری جد کا ثمرہ ہے بھائی تو صرف اور جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی یا کئی عروب و ممبا تو اسے سمجھتے تھے کہ یہ موسا اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے اللہ انما تائے رحم ان اللَّه آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی نحوس ان کی شعبی قسمت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ولاکم نا لا ام لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی سمجھتے نہیں و قال و مہم من بہ منایتن لسحرانہ اور وہ کہتے تھے بہت ہی چیلنجنگ انداز میں کہ موسا کہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمارے اوپر جو جو چیزیں ڈا رہے ہو جو مصیبتیں ڈا رہے ہو تاکہ تم ہم پر جادو کرو فما نہن اللہ کا تو اس کے باوجود ہم ثابت قدم ہیں صابر ہیں ہم اپنے عقائد پر اپنے نظام پر جمے ہوئے ہیں ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں فارس اللہ عالیہ طوفان پھر ہم نے ان پر زیادہ بڑی مصیبتیں بھیجی طوفان و جرادہ اور ٹڈی دل جس سے کہ فصلیں چٹ ہو گئیں کل اور چچڑیاں یہ قمل ہی سے ملتی جلتی شے جو ہے کھٹمل ہے ہماری یہ جو انسان کے لیے پسو اور جس طریقے سے کہ اس کے خون کو چوستی ہیں. زفا ذرا اور مینڈک اس کثرت سے مینک ہو گئے کہ جو برتن اٹھاؤ اس کے اندر سے مینک برآمد ہو رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس سے گھن آتی ہے ہانڈی میں سے مینڈک پھلک کر نکل رہا ہے بد اور خون کی بارش آیاتمفسلات یہ ہم نے نشانیاں بھیجیں وقفے وقفے سے ساری اندم نہیں ایک برتمہ ایک نشانی ہے پھر دوسری نشانی فستبرو کانو بکانوں کامن اس کے باوجود وہ استقبار پر اڑے رہے اور وہ بڑی ہی اڑیل قوم تھے مجرم قوم تھے وہ وقع وقا علیہ اور جب ان پر وہ مصیبت آ جاتی تھی یعنی یہ کہ ہوتے ہوتے اب ان کی جو اکڑ خونی ہے اس میں کم سے کم یہ کمزوری واقع ہو گئی یہ نرمی واقع ہو گئی جو آگے آ رہی ہے وہ لما وکا علیہ جب ان پر وہ عذاب آتا تھا کالو یا مساط تو حضرت موس سے کہتے تھے ات اولنا رب کا بیما آہدا اپنے رب کو پکارو دعا کرو جو تمہارا اس سے قول و قرار ہے تمہارا عہد ہے اس کے ساتھ تاکہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے لین کا عنا ان اگر اس نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا کھول دیا لدوں میں نن ہم تمہاری بات مان لیں گے یہ ایمان کے ساتھ جب لام آتا ہے تو اس کے معنی وہ ایمان ایک ققیدے والا ایمان نہیں ہوتا مان لیں گے تمہاری بات مان لیں گے ایک ہے ایمان بے کے ساتھ آمن تو بل و ملائے کرتے ہی و قطبے. تو با کے ساتھ جب آتا ہے پورے وسوخ کے ساتھ یقین کے ساتھ گہرے اعتماد کے ساتھ اور ایک ہے کسی کی بات سرسری طور پر مان لینا تو وہ پھر ایمان لام کے ساتھ ہوتا ہے لنو منن نہ لکا ہم آپ کی بات مان لیں گے وہ لنو سنم نم آ بنی اسرائیل اور آپ کے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو اس ملک سے جانے دیں گے اصل میں وہ کیوں نہیں جانے دینا چاہتے تھے اس لیے کہ ان کے لیے وہ بڑی ہی چیپ لیبر تھی ان کے غلاموں کی حیثیت تھی اور بڑے بڑے بھاری کام ان سے کرواتے تھے احرام مصر کی تعبیر میں نہ معلوم کتنے اسرائیلیوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ دفن ہیں بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ جب اوپر کھینچی جاتی تھیں یا کوئی گرتی تھی تو ان کے بیسوں نہیں سینکڑوں جو ہے ان کے ادھر پس جاتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیپ لیبر جو انہیں ملی ہوئی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے وہ تیار نہیں تھے اس حوالے سے انہیں یہ شاخ گزر رہا تھا ورنہ ظاہر بات وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں یہ فلسطین سے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے پہلے کہ ابتدا میں ان کو لیے وہاں بڑی آو بھگت رہی بڑے عیش رہے وہ پیرزادوں کی طرح ان کا احترام کیا گیا انہیں بہترین زمینیں دی گئیں جشن کا علاقہ کہلاتا ہے جو نیل کا ڈیلٹا ہے جو سب سے زیادہ درخیر علاقہ ہے وہ ان کو دیا گیا وہاں یہ لوگ جو زمیندار بنے لیکن اس کے بعد جب وہ نیشنلسٹ ریولیوشن آیا تو باد ساری جو ہے وہ الٹی ہو گئی تو فرمایا کہ ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بڑی اسرائیل کو فلما کشف نا آن لیکن جب ہم ان سے اس مصیبت کو دور کر دیتے تھے الاجن ہُم بال ایک مدت تک کے لیے کہ جس تک وہ پہنچ جائیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک مدت ہے اس کے اندر ہی وہ بات ختم ہوتی ہے الا ہم ین تو پھر وہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے اپنا وہ وعدہ جو تھا وہ اس کو توڑ دیتے تھے کٹنگ شارٹ بس ہم نے ان سے انتقام لیا فاغرت نا ہوں اور ہم نے انہیں سمندر میں پر کر دیا بے ان نہ ہوں اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ قانو انہا اور یقیناً وہ ہماری ان آیات سے تغافل برتتے رہے وہ عورتر کومل نذینہ کانو جستافونہ مشار کل ارد و مغار بہل اور وارث بنا دیا ہم نے اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس کو کہ ہم نے بابرکت بنایا ہے یہاں میں مشارک العرض آ کر گرا بات کے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے یہ خاص ایک ترتیب ہے رزم کے حوالے سے مراد یہ ہے کہ اس زمین کا وارث بنا دیا جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے اس کے مشرق و مغرب پر قبضہ دلا دیا اس قوم کو کہ جس کو دبا لیا گیا تھا یہ زمین فلسطین ہے ارض فلسطین اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے النزی بارکنا ہاؤ لہو سبحان النزی اسرابی لین المسد الحرام الزی بارکنا ہاؤ لہو لو من آیات تو یہ سرزمین فلسطین جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ سینکڑوں انبیاء یہاں رہے اور دفن ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اور یہ کہ نوالوں کتنے طویل عرصے تک یہ انبیاء کا مدفن بھی رہا اور ان کا مسکن بھی رہا پھر یہ کہ بڑی تخیر علاقہ بھی ہے تو ہم نے اس قوم کو قانون جو تدافون جو دبالیے گئے تھے مصر میں جو دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے ان کو وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق و مغرب کا مشار کل و مغار محلتی بارک نافیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں بتمت کنمت و رب کل خشن بنی اسرائیل اور تیرے رب کی اچھی بات اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا بے معاشر جو صبر انہوں نے کیا یعنی جو بھی سختیاں آئیں حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ جو بھی لوگ ان میں سے ایمان لائے تھے انہوں نے واقع ثابت قدمی دکھائی اور یہ کہ اسبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان پر پورا ہوا وہ دم مرنا ماں کانہ یسنا و اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو کچھ کے بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے وہ ماں کانوں یارشون اور جو وہ اونچے اونچے کرتے تھے بناتے تھے یا کچھ اور اونچی اونچی تھے اپنی انگوروں کی بیلوں کے لیے ان سب کو ہم نے جو ہے ختم کر کے رکھ دیا اب یہ جو تھا ان کا سفر مصر سے اور جو یہ سہرائے سینا تک ہے اس کا تذکرہ جو ہے کئی مرتبہ اس سے پہلے مدنی صورتوں میں بھی آ چکا ہے لیکن اب کچھ واقعات وہ بیان ہو رہے ہیں کہ جو اس ایکسوڈس کے بعد اسے ایکسوڈس کہتے ہیں کتاب الخروج یعنی یہ جو باب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ایکسوڈس نکلنا مصر سے نکلنا اس کے حالات وجاس نہ بھی بنی اسرائیل البہر اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے یا دریا کے فاتع والا قوم ان تو ان کا گزر ہوا پہنچے وہ ایک ایسی قوم پر یا کوفون اعلیٰ اسلام الحم جو احتکاف کرتے تھے اپنے اپنے بتوں کا یہ لفظ ذرا یہاں پر نوٹ کیجیے احتکاف کرنا اصل میں جو فلسفہ ہے بت پرستی کا جسے کہ آج کے دور میں ڈاکٹر رادھا کرشنن جو اس زمانے میں ہندوستان کے صدر بھی رہے بہت بڑے فلسفے تھے بلکہ ایک دور میں یوں سمجھیے کہ دنیا میں دو ہی فلسفیوں کا ڈنکا بج رہا تھا ایک فلسفی مذہبی قسم کا اور وہ ڈاکٹر رادھا کرشنن تھے اور ایک فلسفی ملحد قسم کا وہ بٹن رسل تھا اور یہ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے ہم عمر اور دونوں ہی نبے سے اوپر ہو کر فوت ہوئے ہیں تو ڈاکٹر رادھا کرشن نے ہندوستان کے فلسفے کو گویا کہ زندہ کر دیا اپنی تصدیفات کے ذریعے سے اس نے بت پرستی کا جو فلسفہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان بتوں میں کچھ ہے یہ تو اصل میں بت تو ہم کسی ڈیٹی کوئی بھی دیوی یا دیوتا کے نام پر مناتے ہیں اس کے دھیان کرنے کے لیے کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی کھو کرے پیک کرے محسوس ہے انسان کی نظر انسان جو ہے مراقبہ کرتا ہے اگر آپ جو مراقبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ دھیان لگانا چاہتے ہیں کیسے لگائیں لیکن اگر کسی تصویر کو سامنے رکھ لیں تو پھر توجہ کو مرکوز کرنا آسان ہو جائے گا یہ ہے ان کا فلسفہ بت پرستی کا تو اعتکاف اعتکافی جو کہتے ہیں جو ابھی آپ جن کو بھی اللہ توفیق دے گا اصل صحیح ہو کہ سال میں یہ دس دن آدمی نکال لے کہ اپنی توجہات کو ہر چیز سے دنیاوی معاملات سے ان سے ہٹا کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر امرکوز کرے ذکر پر توجہ پر اور دعا پر مناجات پر یہ احتکاف ہے تو انہوں نے بت اپنے بنائے ہوئے تھے اور ان بتوں کا احتکاف کرتے تھے کالو یابوسا جان لینا لاہن کما لہم آلیہ <آلِحًا> انہوں نے کہا کہ اے ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو معبود بنا دو کوئی ایسی نشانی ہو جس کو کہ ہم ذریعہ بنائیں اس کے اوپر اعتقاف کریں گیان دھیان کا برقر اس کو بنا لیں کالا ان قوم الت <تَجْحَلُون> حضرت ابوسا نے فرمایا کہ تم جیل کا ارتکاب کر رہے ہو کیا بات کہہ رہے ہو انہا الامبر ماہوم فی یہ لوگ اس چیز میں ہیں یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں برباد ہونے والے ہیں وہ بات ماں کال اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کالا غیر اللہ افضی کو ملاحن حضرت بوسا نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ تلاش کروں وہ ہوا فند والا اور اس نے تو تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہاں والوں پر وہ اس انجناکم نال فرعون اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی عال فرعون سے یہ سو مو سو یہ الفاظ جوں کہ تم سورہ میں بھی آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے ہیں یسونا کم سور وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں جو قتل ابناک ہوں یس تاہینہ نسا ہوں وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو وہ فیض عالق بلا رب کم عظیم اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی وعض میں موسا سلاثین لہلتن اور ہم نے بلایا موسا کو تیس راتوں کے لیے عام تو پر دن رات لیکن یہ کہ عربی میں جو محاورہ ہے وہ رات ہی کا ذکر کرتے ہیں تیس راتوں کے لیے وہ اتمم نہ ہشرین روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولین جو تھی طلبی وہ تیس رات کے لیے ہوئی تھی لیکن اس میں جو چلا تھا جو حضرت موسا علیہ السلام کو کاٹنا تھا اس میں روزہ بھی تھا مسلسل تیس دن کا تو اس میں یہ ہے کہ کسی وقت ان سے ضبط نہیں ہو سکا اور مسواک کر لی تھی وہ جو روزے کی وجہ سے منہ کے اندر ایک طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے اس کو برداشت نہ کر سکے تو اس کی پاداش میں اب یہ روایات ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ ستنگن میں صحت ہے فتمم نہ تو مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو دس دن سے اور فتم کا تو رب ہی تو بات وہ وقت مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی یعنی چالیس راتیں یہی سے ہمارے ہاں تصور میں صوفیہ نے چالیس کا یہ کشی چالیس دن چالیس رات کا چلا کاٹنا یہ جو ہے نکالا ہے. وقال موسال عقی ہے اور کہا موسا نے اپنے بھائی ہارون سے علیہ السلام اخلسمی فی قومی آپ میری نیابت کیجئے میری قوم میں میں جا رہا ہوں مجھے اللہ تعالی نے طلب فرمایا کو ہے پر وہ اسلح اور دیکھیے اصلاح کرتے رہیے ولاقت سمیر اور فساد مچانے والوں کے راستے کی پیروی نہ کیجئے گا و لما جاں موسا نے می قاتنہ اور جب موسا پہنچے ہمارے وقت مقرر پر وہ کل اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے کال رب ارینی اندوری لائک انہوں نے درخواست کی پرور مجھے اپنا دیدار آتا فرما مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں کال لن ترانی اللہ نے فرمایا تم مجھے ہر چیز نہیں دیکھ سکتے ولا کم اندوری لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو فن استقرہ میں ہو اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے برداشت کر جائے ہماری تجلی کو فسوفہ ترانی تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو فلما تجلا رب جبل جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر اب یہ جلی کہتے روشن چیز کو جلی شے روشن تجلی یہ باب تفاعل ہے کسی شے کا خود روشن ہو جانا تو اللہ تعالیٰ کی یہ ذات کی تجلی ہے کہ جو پہاڑ پر ڈالی گئی جالحدک جس سے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ موسا سائیکا اور حضرت موسا علیہ السلام بھی تجلی باری تعلیٰ کے بال واسطہ مشاہدے کے نتیجے میں بھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے فلم فاقہ جب انہیں فاقہ ہوا ہوش میں آئے کالا سبھانک اب انہوں نے کہا احدا تو پاک ہے تم تو ہی لائق میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جسارت کی تھی میں نے جو ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تجھ سے سوال کر لیا تھا وہانا اول علم اور میں پہلائی ہوں ایمان لانے والا بغیر دیکھے تجھے ماننے والا ہوں کالیہ بھوسا اِن سفید اللہ سے میرے سال تھی میرے سال آتی اللہ نے فرمایا بوسا میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر تمام انسانوں میں سے تمہیں چنا ہے پسند کیا ہے اپنے پیغام کے لیے رسالات کے لیے وبے اور اپنے کلام کے لیے یہ خاص مقام ہے امتیازی مقام ہے حضرت موسا کا وہ کل موسا تقلیم فخر میں آتے تو کب حکم شاکرین تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور بن جانا شکر کرنے والوں میں یعنی یہ الواح جو ہے جو ہم دے رہے ہیں اس میں احکام لکھے ہوئے ہیں یہ تم لے لو اور ان کا حق ادا کرو وہ قتم نہ لہو اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں پر وہ پتھر کی تختیاں بالکل ڈیشائنگ ماڈلات ہر طرح کی نصیحت وہ تفصیل اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل یعنی جو بنیادی احکام ہیں موٹے موٹے احکام ہیں یوں سمجھیے کہ وہ در حقیقت ایک طرح سے ڈینجر سگنل ہیں اگر آپ کسی پہاڑی راستے پر جا رہے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو نشانات ملتے ہیں کہ ذرا یہاں بچ کے گزرنا تو شریعت خداوندی جو ہے وہ بھی در حقیقت انسانی تمدن کا جو پیچیدہ سفر ہے اس میں ڈینجر کاشنز ہیں ڈینجر سگنل ہیں یہاں اس سے دور رہنا اس سے ہٹ کر رہنا اس کے اندر اندر آنے جو ہے وہ اپنی محنت کرے کوشش کرے جد جہد کرے وہ کے دائرے کے اندر جو بھی اس کا ہے چوائس اس کو اختیار کر لے لیکن جو محرمات ہیں وہ حدود ہیں دل کا حدود اللہ فلا پربو تو شریعت کی جو آسمانی شریعت ہے اصل بنیاد یہی ہے کہ زندگی کے ہر گوشت سے متعلق چند موٹے موٹے احکام دے دیے اس کے اندر جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا انسان کو کہ اب اس کے اندر اپنی سمجھ سے اپنے اشتہار سے اپنی کوشش سے اپنی عقل کو بروئے کار لا کر کام کرو وہ کٹم نام محمود للواہ بنکل شعیب معدت ال تفصیل الک الشعی وہ خوشحا بت موسا اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ وہ امور کا اور اپنی قوم کو بھی حکم دو یا خزور بحستہ نے کہ وہ اسے پکڑے, اس سے پکڑے اس کو تھامے اس کی بہترین صورت کے اندر اس کی براد کیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر درجے ہوتے ہیں آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے اس میں ایک درجہ اونچا ہے اس سے کم تر ہے آپ اونچے سے اونچے درجے کی طرف آنے کی کوشش کیجئے یہی بات جو ہے مسلمانوں سے بھی پھر کہی گئی ہے آخری پاروں میں ہم دیکھیں گے چڑھ کر کہ وہ لوگ کہ جو کلام کو سنتے ہیں یس میں اون احسنا وہ کلام کو سنتے ہیں پھر جو اس کی بہترین بات ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. ایک ہی ہوتا آدمی سوچتا ہے کچھ اور کمی والی بات ہو جائے ڈھیل ہو جائے رعایت ہو جائے چلیے پاس مارکس مجھے مل جائیں مجھے فرسٹ ڈویژن نہیں چاہیے مجھے سیکنڈ ڈویژن نہیں چاہیے ڈسٹنکشن نہیں چاہیے پاس ہی ہو جاؤں لیکن یہ معاملہ دین میں نہیں ہونا چاہیے یہ معاملہ دنیا میں کرو دین میں اچھے سے اچھا اعلی سے اعلیٰ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ معاہدہ کے اندر و آمنو و آمنو و آمنو احسن ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں کیوں نہیں بہتر سے بہتر کی طرف جاتے ہیں جتنا آج وقت لگا رہے ہو دین کے لیے اس سے زیادہ لگاؤ کل اور پرسوں سے آگے تمہارا قدم پڑنا چاہیے نہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھے بام القوم کا یاخو بھی اس کا جو بہترین رخ ہے اس کو اختیار کریں